عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موذسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 وحد الأقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قابل قدر أستاذ زاكران علماء هضرات معزز حادرین گرامی قدر اس نشست میں میرے بہت سے مشائق اور اساتذہ کے رام موجود ہیں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کو سبق سناتا ہے تو اسی طرح میں بھی ان مشاہد اعداد کی موجودگی میں اپنے آپ کو گفتگو کا اہل نہیں پاتا لیکن جیسے شیخ کو سبق سنایا جاتا ہے تو اسی نیت سے کچھ معروضات پیش کروں گا اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز ہوا ہے وہ خیر العم فضائل اور ذمہ داریاں امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ با کا فرمار ماں ہے کنتم خیر اما اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں ترکیب توسیفی اور ترکیب ادافی ترکیب توسیفی کی صورت میں کہ اس کا اصل کنتم تم امتن خیرن اور مضاف کو مقدم کر کے صفت کو مقدم کر کے توسیفی ترکیب کو اضافی ترکیب میں تبدیل کر کے معنی میں مبالغہ پیدا کیا گیا ہے كي تُمّو أحسن الأمم جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا تُمّك أسي أمة هو جسمه یہ اس امت کی بہتری کی دلیل ہے اس معنی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو مریدہ اسلم کی روایت سے مسمد احمد میں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت سنوایا کہ ان نم منہ پھو ن سب علم امت ان تم آخر ہوا وہ کہ تم سترویں امت ہو تم سے پہلے انہتر مرکزی امتیں گزر چکی ہیں اور تمہارا نمبر ستر ہے اور تم آخری امت ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے بہترین ہو اور اگر اس ترکیب کو ترکیب اضافی مانا جائے حقیقت اور اس کا معنی ہوگا تم امت کے بہترین لوگ مخاطب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیر القرون کرنے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن امربن آس کی روایت سے کہ ان حاضل اما جڑے گا آفیت وافی اول ہے وہ ان آخرا سیوسی بہا بلا اس امت کی تمام تر عافیت اور سعادت اس امت کے پہلے طبقے میں پہلے دور میں ہے علیہ امر ال اول فتنے دیکھو تو لوٹ جاؤ امر اول کی طرف جس پر اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے دونوں معنی مستقیم ہیں لیکن عام مفسرین اور علام کرام زیادہ تر پہلے معنی کو ذکر کرتے ہیں تو خیر الامم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سب سے بہترین امت ہے یہ بات معلوم ہے کہ سب سے بہترین امت ہونے کا اعزاز ہم سے پہلے ایک اور قوم کو حاصل ہوا تھا بنی اسرائیل کو وہ انی فضل تکما جلال کہ میں نے تمہیں تمام جگ جہانوں پر فوقیت دی لیکن وہ اپنی اس اعزاز کو سنبھال نہ سکے اس لحاظ سے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ خیر العم کی ذمہ داریاں کیا ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس اعزاز کا اہل ثابت کر سکیں اور اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکیں فضائل بے شمار ہیں اور قرآن و حدیث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں دنیاوی اعتبار سے کچھ فوائل یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو تکمیل دین کی نعمت سے نوازا ہے یہودی کہا کرتے تھے کہ الما دینکم یہ آیت کریمہ اگر ہم میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے. تکمیل دین جو اللہ کی طرف سے ہوئی یہ ایک بڑا شرف اور بڑی فضیلت ہے اور بڑا انعام ہے پھر تکمیل دین کے ساتھ ساتھ غلبہ دین اور اس دین کا پوری دنیا پر چھا جانا یہ بشارتیں کتب حدیث میں موجود ہے بشر حادل امرفاسم کی اس امت کو بشارت دے دیجئے غلبے کی بلندی کی اور زمین پر تمکین کی ایک حاکمیت کی ایک اور حدیث نے رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے کہ ان اللہ زوال الارض و مشارق ہے وہ مغارب ہے وہ ان ملک کا اما تھی جب لو الف علامہ اللہ رب الزت نے مجھے پوری زمین سکیڑ کر دکھائی اور میں نے تمام مشارک اور مغارب دیکھے اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں تک یہ زمین مجھے دکھائی ہے وہاں وہاں تک میری امت کا معاملہ پہنچ کر رہے گا ان نہ الامر یبلغ ما بلغ ال یہ دین وہاں وہاں تک چھا کر رہے گا جہاں جہاں تک رات کا اندھیرا پہنچتا ہے اب خلا اللہ کا کل مدل اسلام اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ رب العزت کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے تو یہ اس امت کے فوائد میں سے ہے تکمیل دین غلبہ دین زمین کی تکمیل تمکین اور پوری زمین پر اس دین کا چچھا جانا پھر اس دین کو آسان بنا دینا اور چھوٹے سے عمل پر بڑے بڑے اجر کے فائدے تقاص اور ہمار امت ہی نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں مگر اللہ رب العزت نے میری امت کی ان چھوٹی عمروں اور ان کے کمزور جسموں کو دیکھتے ہوئے انہیں عملی اعتبار سے آسانیاں دی جیسے شب قدر عطا فرما دی کہ ایک رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اور عملی اعتبار سے بہت سے اعزاز دیے عشاء کی نماز صرف اسی ام امت کی خاصیت ہے اس وقت سابقہ امتوں میں سے کسی امت نے نماز نہیں پڑھی اللہ تعالی نے یہ نماز صرف امت محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی غنیمتیں حلال کر دی پوری زمین کو مسجد بنا دیا جہاں نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو پانی نہ ہو تو یم کر لو مٹی کو پاک بنا دیا پہلے اس قدر سختی تھی کہ اگر پیشاب کا قطرہ جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اسے کاٹنا پڑتا تھا کارا بوہ مگر اللہ رزت نے ہمارے لیے آسانی کر دی اور دھو لینا کافی قرار دے دی اس لیے اگر کوئی شخص اس دھونے میں بھی پتا ہی کرتا ہے تو اس کی پکڑ سخت ہے ان عام ادابل قبر فی البول قبر کا جو عمومی عذاب ہے یہ اس تنجا میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے مرغا رسوس رڑا قبر ہے دو قبروں کے پاس گزرے فرما کہ ان ہمارے یورز ان دونوں میں آداب ہو رہے ہیں ہماری یورز زبان افی کبیر اور ان کے آداب کا سبب وہ بڑا گناہ نہیں گناہ کبیرہ ہے لیکن ان سے بچنا آسان تھا اما عہد ہوما فقان یمشی بن نمیمہ ان میں سے ایک چولخور تھا اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا عمل آخر فکان لا یا سنج منل بول اور دوسرا شخص اس تنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا اللہ رب ربر نے یہ آسانی ہمیں عطا فرمائی بڑے بڑے اجر چھوٹا سا عمل اور ثواب عظیم الشان اس امت کے فضائل میں سے اور قیامت کے دن اس امت کے فضائل بڑے تمیز کے ساتھ سامنے آئیں گے مثلا ان کے وضو کے آدار چمک رہے ہوں گے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوگی اور نبی علیہ السلام کی حدیث والا خلوف افواہم اطیب اللہ اس حدیث سے امام بکی نے یہ سلال کیا ہے قیامت کے دن روزے دار جو ہیں وہ جتنی بھی دور سے ہوں جتنی بھی دوری پر ہوں گے ان کی سانسوں سے کس کی خوشبو محسوس ہوگی یہ اس امت کا خاصہ ہے اور سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ نبیر اسلام کی حدیث سے وعدے ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لکھل نبی جن دتن مجھا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک دعائے مست دی یہ دعا تم کر لو میں قبول کروں گا ایک دعا ضرور قبول ہوگی تم سوچ سمجھ کے کر لو وہ قبول کر لوں گا اب دعوے فرمایا کہ ہر نبی وہ دعا کر چکا ہے وہ ان اختبا تھی لیکن میں نے اپنی اس دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا اس حق کو سنبھال لیا میں نے اس حق کو محفوظ رکھا ذخیرہ کر لیا اس لیے قیامت کے دن کرنے کے لیے کیوں شفات المت یوم القیامت اپنی امت کو شفاعت کر کے سفارش کر کے بخشوانے کے لیے یہ حق میں نے قیامت کے لیے محفوظ کر لی یہ نبی رسول السلام کی اس امت سے محبت اور ساس اس امت کے شرف کی دلیل حالانکہ نبیر اسلام کی زندگی میں بڑے کٹن موقع آئے شیب ابی طالب میں معصور کر دیے گئے اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا جنگ عہد میں زخمی ہوئے اور جنگ عہد سے زیادہ ام ممرین کا سوال تھا کہ ہل مر رہا علیہ کا یوم اشد من میرا کہ عہد سے سخت دن کو جو آپ نے دیکھا پر کہ کہا عائشہ طائف کا دن بہت سے سخت اس دن بھی اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا فرمایا کہ یہ حق میں نے قیامت کے لیے محفوظ کر لی اس امت کے فضائل میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیمانی ربری میرے پروردگار نے مجھے اختیار دیا دو چیزوں میں سے ایک قبول کر لو بین بین ید کھولا نسخ امتی جننا کو بین شفار کہ یا تو تمہاری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے اپنی آدھی امت جنت میں لے لو مجھ سے یا شفاعت کا حق لے لو. ان دو میں سے ایک چیز اختیار کر لو آپ نے کیا اختیار کیا فرمایا کہ فختر تو شفاعت تھا میں نے شفاعت کو پسند کیا میں نے شفات کے ذریعے یہ امت نصف تعداد سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے تین میں آخر جنت عشرون ومیت و سفید کہ جنتیوں کی ایک سو بیس کتاریں ہوں گی ایک سو بیس صفے تمام اہل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی اور فرمایا کہ میری امت ان میں سے اسی صفوں پر مشتمل ہوگی میری امت کی اسی قطاریں ہوں گی یعنی دو سر جو تعداد اہل جنت کی ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جنت میں داخلہ بھی سب سے پہلے اس امت کو نصیب ہو گئے کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نحن الآخر السابقون ہم بے زمانہ کے بے دور کے آخری امت ہے لیکن بعتبار جنت کے داخلے کے سب سے پہلی امت ہوگی گی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے ایک اور حدیث میں رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے ید رب اس سے رات زہران جہنم کہ پلے سے جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا جس پر سے سب نے گزرنے جس پر سے سب نے گزرنے اور فرمایا کہ انا اود المبیا یہ جو امت ہی تمام امبیا سے پہلا میں ہوں گا جو اپنی پوری امت کو لے کر اپنی امت کے ساتھ اس پل کو سب سے پہلے کراس کرے گا سب سے پہلے پار کرے گا اتنی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی مجھے نویر اسلام کی ایک حدیث بڑی ایک وعید کے طور پر سامنے آتی ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ پیامل کی آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ یہ بڑا بڑا کہ آدم جہنم کا لشکر تیار کرو آدم علیہ السلام ارض کریں کہ ماں بڑا خندار رب یا اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملکل اب فن تیسروں میرا تھن متیسروں ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کا لشکر صرف ایک جنتی یہ بات یقیناً ایک وعید کے طور پر سامنے آئی صحابہ پریشان ہوئے لیکن رسول اللہ اعظم نے شاہ فرمایا کہ ان امتی بین العم کشارت البئی فی جل دل فی جل دل خور الاسوت. کہ میری امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں کتنی ہوگی جیسے کسی سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر کسی سیاہ رنگ کے بیل کے جسم پر سفید بال ہوں کتنے بال ہوں گے فرمایا کہ اس اعتبار سے میری امت کا تناسب اتنا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا شرف عطا فرمایا اور بڑے تمیزات سے نوازا فضائل بے شمار اب میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں تاکہ ان فضائل کو سمیٹ سکیں اور خیر العم کے لقب کا صحیح معنی میں تحفظ کر سکیں یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے جیسا کہ ایک قوم سے چھن چکا اور ضائع ہو چکا ہم اس کے واقعات العال بن سکیں میں نے اپنی ناقص عقل کے مطالعے کی روشنی میں دو باتیں طے کی ہیں ایک امت محمدیہ میں نے حیدر عموم اور دوسری اس امت کے بیچ میں ایک امت ہے دونوں کی ذمہ داریاں جدا ہیں یہ امت اور کرما کو افراد ہیں یہ بے شمار لیکن مختلف مذاہب مختلف طبقات تو بحثیت عموم کے ذمہ داریاں اور ہیں اور اس امت کے بیچ میں ایک امت ہے اس کی ذمہ داریاں اور ہیں. یہ تقسیم میں نے کہاں سے لی یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے یہ سی ماں بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب التوحید حید میں روایت کیا ہے امیر معاویہ کی روایت سے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا لال من امت ہی قائمت قائم بے اللہ کہ میری اس پوری امت میں سے ایک امت ایسی ہے جو اللہ کے دین اللہ کے امر صحیح عقیدہ اور منہج کے ساتھ قائم رہے گی پوری امت نہیں اس امت میں ایک امت ایسی ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی لا غر من کازا ولا من خزا رہوں تقوم حقوب ان کو جھٹلانے والا یا جو شخص ان کے نقصان کے درپے ہو وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا نقصان جسمانی ہو سکتا ہے مالی ہو سکتا ہے لیکن اس امت کی حجت کوئی کمزور نہیں کر سکے گا اس امت اور اس طبقے کی حجت پوری امت پر قائم رہے گی تو ایک امت بحثیت اور عموم کے اور ایک اس پوری امت کے بیچ میں ایک امت جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کرایا کہ اس امت میں سے ایک امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی حق پر قائم رہے گی اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا نقصان نہیں دے سکے گا جسمانی نقصان ہو سکتا ہے مالی نقصان ہو سکتا ہے لیکن منحق یا حجت کا نہیں ان کی حجت قائم رہے گی اور کبھی کمزور نہیں ہوگی یہ کون ہے بڑے بڑے محدثین اس حدیث کی شرح کرتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ جو امت کے بیچ میں ایک امت ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی یہ احد الحدیث ہے یہ احد الحدیث ہے یہ قول جزید بن ہارون کا علی بن مدینی کا امام محمد الحمل کا امام بخاری کا عبد العمین مبارک کا بلکہ بعض محدثین نے تو کہا ہے کہ علم یقون ہوں احدر حدیث فنادری من اس حدیث کا مصداق اگر جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر ہم نہیں جانتی امت کون سی یعنی ہے ہی اہل حدیث یہ حقانیت کی پہچان ہے صداقت کا نشان ہے بقول امام شافی رحمہ اللہ کے ادار عئیس ہوں احدر حدیث فکا انی رسول اللہ صلی السلم کہ جب میں کسی اہمی حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کی زیارت کر یہ ہر لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے منحل کے لحاظ سے اور ظاہری شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے تجارت کے لحاظ سے گفتار کے لحاظ سے محمد الرسود اللہ وسلم کی سنت کے پورے پورے پیروکار ہوتے ہیں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لی تو اس امت میں یہ ایک امت ہے جس کا پیغمبر علیہ السلام نے الگ سے ذکر کیا اور بڑے بڑے محدثین کا کہنا ہے کہ یہ امت آز الحدیث ہے دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں عمومی اعتبار سے جو پوری امت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ منہجی حق کو سمجھنے کی کوشش کریں عہد الحدیث کے سوائے جو آمد الناس ہے یا پوری امت ہے ان کے مناحج میں بگاڑ ہے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تصرف اور سلوک کے اعتبار سے ان کی مراہج میں بگاڑ اور یہ بات یاد رکھو کہ جس شخص کا اشتناط محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سنت ہو یا اور تبسر کے ساتھ اللہ کی وحی ہو وہ حق پر قائم ہے اور جس کی نسبت اللہ کی وحی کی طرف نہیں ہے اور تمسک اللہ کی وحی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ کسی شخصیت کی پیروی کا دائر ہے تو اس کے مرحج میں بڑا بگاڑ ہے یہ ستر ہی بکھاڑ پر قائم تو پوری امت کی بشکل اور عموم یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق پہچانے اور مرحج حق کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس مرحج حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی بلکہ ایک ترسم کی حد تک اپنے اپنے مذہب کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے اور کوشش صرف دنیا کی نام دری کی ہے اور آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ اسے پسے کچھ ڈال دیا گیا یہ جو جمع جمود ہے تقلید کا انتہائی خطرناک اور یہ روشناک آپ نے فہم ہے کہ لوگ اپنے اپنے امام کے دفاع میں پوری اوپر صرف کر دیتے ہیں یہ مذاہب کا جو شاخصانہ ہے وہ یہی ہے اپنے امام کا دفاع اور اپنے مذہب کا انتصار بس کتنی حیرت کی بات ہے دفاع تو ایسی شخصیت کا کرو جو معصوم ہے اور ایسی جماعت کیا کرو جو معصوم ہے معصوم شخصیت ایک ہی ہے اور وہ محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معصوم جماعت ایک ہی ہے اور وہ صحابہ کی جماعت جس کے اجتماع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم قرار دی ہے. اب شخصیت غیر معصوم اور جماعت غیر معصوم کے دفاع میں پوری عمر صرف کر دینا یہ تقلیدی مذاہب کا شاخصان سان ہے اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کتنی حیرت کی بات ہے اور یہ مغذ مذہبی تعصب ہے یہ لوگ سوچتے نہیں کہ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ تب من کرانا قبل اپنا حقبر نہ بننا کہ تم سابقہ قوم ہو یہودوں نے سارا کی ہو بہو پیروی کرو گے اتباع کرو گے اس طرح مماثلت ہوگی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی مماثر ہوتے ایک شخص کے دو جوتے ان کا رنگ ان کا سائز ان کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے فرق نہیں ہوتا فرمایا کہ اس طرح تم سابطہ امت ہو کہ ہُو بہ کرو گے اور یہود ان سارا کا کردار کیا تھا اور ان کے بگاڑ کی اساس کیا تھی اللہ باق کا فرمان ہے اتخذوا دو اخبار ہوں اور رحبان ہوں اور باب کہ انہوں نے اپنے احبار و رحبان کو اور اپنی اڑا کو اپنے پادریوں کو اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا اب نبیر اسلام کا فرمان کہ تم ان کی ہو بہ پیر بھی کرو گے یہ فرمان آج کس جماعت پر فٹ آ رہا ہے یعنی سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ جو خالص اللہ کی وحی کے دعوے دار ہیں وہی کے ساتھ تنسب کیے ہوئے ہیں ان پر یا ان پر جنہوں نے آرائر اجال کو اس طرح قبول کیا کہ اگر قول امام اللہ کی وحی سے متصادم ہو جائے قرآن یا حدیث کے تو قرآن یا حدیث منسوخ ہو سکتے ہیں قول امام نہیں وہ جیسا ہے ویسا رہے گا تعویل اگر کریں گے تو نس میں کریں گے اللہ کے فرمان میں کریں گے نبی اسلام کی حدیث میں کریں گے اس قدر کتاب و سنت کے ساتھ تصادم اور تضاد تو پھر یہ فرمان کہ تم سابقہ امتوں کی یہود و نسارہ کی ہو بہ بھی کرو گے آج کس طبقے پر پھیٹارے تو ہم بحثیت عموم کے اس امت کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کریں گے کہ حق کی طرف اور حق تو سمجھو حق فہمی جب تک یہ حق فہمی نہیں ہوگی اور احساس درست نہیں ہوگی تب تک کوئی معاملہ درست نہیں دیر و تقلید کو قرآن میں شر کہا ہے عزیب حاتم نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی وسلم ما بدنام ہم نے ان کی پوجا نہیں کی اپنی اخباروں روحبار کی پھر قرآن نے کیسے کہہ کہ دیا گندوں کو رب بنا لیا ماں بدما ما ہوں ہم نے ان کی پوجا نہیں کی تھی رسود اللہ سب نے فرمایا ہندو نما ہندو لکھو میں تو ہر رمونا ہر رمو علیہ کو کہ تمہاری والا ماں نے جو چیز تمہارے لیے حلال قرار دی تم نے اس کو حلال نہیں مانا جس چیز کو حرام کہا اسے تم نے حرام نہیں مانا عرض کیا کہ ہاں یہ تو ہوا فرمایا فقیل کی عبادت ہوں یہ عبادت یہ تو کی عبادت ہے عبادت کا اصل معنی یہ نماز روزہ نہیں ہے بلکہ عبادت کا اصل معنی عتائت ہے نماز روزہ جو عبادت ہے اس لیے ہے کہ وہ عطایت پر قائم ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو عبادت اتائق پر قائم ہے محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتعت پر قائم ہے وہ عبادت ہے اور جو عبادت ذاتی خواہشات پر قائم ہے اس کا مستند یا اس کی اساس اللہ کے پیغمبر کی, کی عبادت نہیں ہے کوئی عبادت نہیں شیخ الاسلام نے عبادت کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے ارے عبادت اس منجارن لکل ماحب اللہ کو امن کہ کوئی قول کوئی عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے وہ عبادت نہیں اللہ کی رضا کے خلاف ہے کوئی عبادت نہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں سلمان فارسی کا قول ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے حجر عصمت کے سامنے اور نفر پڑنا شروع کر دے پڑھتا رہے حتیٰ کہ اس کے جرانہ وہاں سے نکل بالکل حجر عشمت کے سامنے کھڑا ہو کر وہ عبادت کر رہا ہے نفر پڑ رہا ہے اللہ کے گھر کے اندر اس کے جنازہ وہاں سے برآمد ہو فرتح قیامت کے دن یہ شخص اہل بےدع کے جھنڈے تلے ہو کیونکہ جو کام تم نے کیا وہ اللہ کے بیگمبر نے نہیں کیا نہیں سبان ہی یہ جنت کا داخلہ یا عبادت تمہاری خواہشات پر موقوف نہیں ہے. تمہاری پسند پر موقوف نہیں ہے. اس کے لیے برہان چاہیے رسول اللہ سم کا فرمان ہے من عمل عملا نہیں شاید ہی امر جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں بظاہر وہ سونے کا ہو چاندی کا ہو جوراس و رسا ہو لیکن ہمارا عمل نہیں ہماری تائید اس کو حاصل نہیں تو وہ مردود ہے عمل بھی اور عمل کرنے والا بھی تو عبادت وہ چیز ہے ہی نہیں جو بندے کی اپنی خواہش پر قائم عبادت قائم ہے حفاظت پر ہفایت اگر خیر اللہ کی ہو اور اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی ہو اور اس کی ہفایت میں کوئی بھی کام کرو کوئی بھی عبادت کرو کوئی عبادت نہیں تو ہم یہ گزارش کریں گے یہ دعوت دیں گے کہ حق سمجھو سرات مستقیم کو پہچانو سرات مستقیم کیا ہے وہی وہ جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ سستم سکھ دل اوہی او انک ان نقاعدہ مستقیم اے محمد صلی السلم جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسے تھام لو شراک مستقیم یہی اللہ کی وحی فراط مستقیم سراط مستفیم یہ اراؤ رجال کا نام نہیں یہ بندوں کے ملفوظات کا نام نہیں تمہارے ظنون کا نام نہیں ان تخروصات کا نام نہیں سراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام آپ کہیں گے کہ یہ حکم اللہ کے پیمبر کے لیے نہیں وہ نہ ذکر اللہ کے والے قوم یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے اور آگے کیا فرمایا بڑی زبردست وعید ہے کہ وہ سو فتح اس بات پر تم سے انقریب سوال ہو اللہ نے پوچھ لے اللہ پاک نے پوچھ لے ماں با جب تم سلیم کہ میرے پیغمبر کی داغت کے تم نے کیا جواب دیا تمہارے لیے مثال آئیڈیل میرا پیغمبر تھا اس کی تم نے ہتایت کیا نہیں کی ہتایت اگر ہے امال مقبول ہیں ان کی پریواہی ہوگی ہتات اگر نہیں ہے تو امال مردود ہے وہ کسی پردیوائی کے مستحق نہیں تو عمومی طور پر ہم یہ دعوت دیں گے کہ صحیح مرحج کو پہچانو حق کو پہچانو جو اللہ کی وہی پر قائم ہے توحید کو سمجھو آج قدم قدم پر شرک ہے شرک کے اڈے ہیں اور سوچتے نہیں وہی جو نبی اسلام کی حدیث کہ تم یہود و السارا کی اتباع کرو گے ان کے مراہد اور امار میں اسے قبر یہ بھی تھا جمد اللہ اسلام کا فرمان کہ اللہ اللہ اور یہود ابالسارا اتنا حد و قبول مساجد کہ اللہ رب العزت یہود و السارا کو لاندہ برسائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ چھجداگاہ بنا لی قبروں پر مساجد تعبیر کر لی آج قبروں پر کبے عمارتیں مساجد کون بنا رہے ہیں یہ جو علامت ہے یہود اور سارا کی آج کس پر منتقل ہو رہی آیات मौजूद موجود ہے نشانیاں موجود ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں ہو رہی تو ہم ایک عمومی اعتبار سے اس امت کو اس کی سب سے اہم ذمہ داری سے آگاہ کریں گے کہ حق کو پہچانو اور صحیح احساس پر قائم ہو جاؤ آج دین اسلام کو دین حق کو اپنے ماننے والوں سے جو بنیادی شکوا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ماننے والے جذبہ رکھتے ہوں گے اخلاص رکھتے ہوں گے لیکن مجھے صحیح معنی میں پہچانتے نہیں میرا صحیح فہم ان کو حاصل نہیں جذبہ یقین قابل قدر ہوگا لیکن صحیح فہم حاصل نہیں تو صحیح فہم حاصل کیجئے صحیح اسلام کو سمجھیے اس ذمہ کو پہچانی ہے تاکہ احساس درست ہو جائے اس کے بعد احمال قابل قبول ہوں گے احساس اگر باطل ہے تو احمد کا کوئی فائدہ نہیں بالکل فائدہ نہیں یہ دوسرا ایک عمومی دعوت اس امت کے لیے اب اس امت میں ایک طبقہ اور ہے ایک امت اور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صبح نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ حق پر قائم رہے ان کو حق کا فہم ہوگا عقیدے کی پہچان ہوگی اور صحیح مرحج کا تعارف ہوگا اور یہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی قیامت جب آئے گی جب قیامت کی جو علامتیں ہوں گی اس وقت تک یہ جماعت اس جماعت کے افراد حق کے ساتھ منسلک ہوں گے جڑے ہوں گے اور حق کے ساتھ متوسک ہوں گے اس جماعت کی ذمہ داریاں کیا ہیں میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میں دو نقطوں سے عبارت ہے آج آج کے اس دور میں بات پھیل بھی سکتی لیکن صرف دو باتیں عرض کروں گا ایک تو یہ کہ جو آبر حدیث ہونے کا مانا ہے اس مانا کو سمجھا جائے اس کو اپنایا جائے فہم موجود ہے لیکن امریکہ کمزوری ہو سکتی ہے امام بخاری کے ایک شیخ عاصم النبی بڑا ان کا ایک عظیم و شان قول ہے. ہے کہ من طلب اور ہے فقط طلب آدر امور فائدہ ہی یقور خیر الناس کہ جو اس حدیث کا طالب ہے جو احد الحدیث ہے جس کا ذوق جس کا مرحج طلب حدیث ہے جو ہر عمل میں اللہ کی وحی یا پیغمبر اسلام کی سنت سے دلیل کا تقاضا کرتا ہے جو اس حدیث کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سب سے آلہ چیز کا طالب ہے سب سے آلہ چیز کا طالب اس سے اعلیٰ اور کوئی چیز نہیں فعلی یکون خیر الناس تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عملی طور پر سب سے آلہ بن کر دکھائے کیونکہ وہ سب سے آلہ چیز کا طالب ہے تو پھر وہ سب سے بہتر اور سب سے آدھا بن جائے یہ اولین ذمہ داری کہ مرج کا فہم حق کی پہچان یقیناً ہمیں حاصل لیکن ہم وہ خلق اپنا لیں اور وہ عمل اپنا لیں جو سب سے آلہ ہے تاکہ یہ خیر الناس ہونے کے شرف ہم کو حاصل ہو جائے جو ہماری کوتا ہے وہ ختم ہو جائیں اور واقع ہم عد الناف یہ خیر الناس ہو جائیں جو ہماری پہچان ہے نام شافی کا قول آپ نے سن لیا کہ جب کسی عہد الحدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیے اب ہم ہر شخص سوچے اور دیکھے کہ آج ہمیں دیکھ کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے ہماری گفتگو سن کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے ہمارے مرحج کو دیکھ کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے ہمارے سیاسی امور کو دیکھ کر کوئی ایسا محسوس کر سکتا ہے اللہ کے پیگمبر کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے پیغمبر کے کی خلق کیا ہے اللہ کے پیگمبر کی سیاست کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے کی تصرفات کیا ہے اللہ کے پیغمبر کی عبادت کیا ہے اللہ کے پیگمبر کی جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے مرح کیا ہے کیا ہم عملی طور پر ان کو اپنانے والے ہیں کہ آج ہمیں دیکھ کر یہ محسوس کیا جائے ہر شسی جائزہ لے اپنے طور پر سوچیں میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں وہ جو ایک آگرہ دیش کی شان کیا وہ ہمیں حاصل ہے آج ہمارے خلق کی ہمارے عقیدے کو ہمارے منج کو یہ ہماری سیاست کو یہ ہمارے جہاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کا مطبع ہے تو یہ بنیادی اور اہم ذمہ داری دوسری چیز تمیز سے عہد حدیث متم جدا ہے یہ دین دین حنیفیت ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ الگ تھلگ ہو جائے حنیفیت جو تمام جو مذاہب ہیں باطل افکار ہیں یا مبتدئین ہیں متخرصین ہیں ان سے جدا ہوں متمین ہوں الگ ہوں ویشت برحنیفیت سم ہے جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا اس میں سماعت الحیفیت ہے اس کو اپنایا جائے تم ہونا چاہیے میم شافی کا قول ہے کہ عد الحنیفی کل زبان رسو فی زمانے میں کہ عبد الحدیث ہر زمانے میں ہر مقام پر ایسے ہوتے ہیں یا ایسے ہونے چاہیے جیسے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اپنے دور میں تھے وہ جہاں بھی جاتے متمز ہوتے جدا ہوتے الگ تھلگ ہوتے تو ماتد الحدیث کو ہر دور میں اور ہر مقام پر جدا اور الگ تھلگ ہونا چاہیے یہ دنیا کے عظیم جماعت ہے یہ سردار پرشد نے حفاظت دین کا کام لینے امام بداؤ صاحب اسلم بڑا ان کا تاریخی قول ہے کہ لولا حاضر لندا لندرس الاسلام اشارہ حق حدیث کی طرف کہ اگر اس زمین کی پشت پر جماعت الہدیث نہ ہوتی تو اسلام کب کا مٹ چکا ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنی احمد کو اپنے نفائج کو بلکہ ایک ایک نفس کو تمام انفاظ کو طلب حدیث اور حصے حدیث میں قربان کر دیا دنیا کے نتائج سے کنارہ کش ہو گئے ان کا ذوق اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ کے بھی کی حدیث تھا دیوانہ بار پھر رہے مابو ما ہاتم کا خول ہے کہ طلب, طلب حدیث کے لیے تین ہزار میل میں نے پہلے سفر کیا تین ہزار میل صرف تین ہزار میل فرمایا میں نہیں سب مت العدہ الدہ پہلے میں شمار کرتا تھا پھر شمار کرنا چھوڑ دی پھر شمار کرنا چھوڑ دی اللہ رب اس نے حفظ حدیث اور طلب حدیث ہوئے ان کے دنوں میں الکا کی ہوئی تھی اتنا شوق اور ذوق تھا شوق اور بہت بقی ابن مخلت صرف سات حدیثوں کے علوم اسناد کو حاصل کرنے کے لیے ان سے بغداد تک کا سفر کرتے ہیں چھ ماہ آنے کا چھ ماہ جانے کا صرف ان سات حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس موجود تھیں لیکن سرد کا علوم مطلوب تھا امام حنبل کے پاس بغداد پہنچے دیکھا کہ ایمان صاحب قید کر لیے گئے فتنہ خلق قرآن کی پاداش میں پریشان ہو گیا اپنا مقصد کیسے حاصل کروں کیسے حاصل کروں پھر یہ ایک ہیلا دن میں آیا کہ فقیر بن جاؤ کشکول کونے گدائی ہاتھ میں لے کر سدائے دیتا دیتا اس کمرے تک پہنچ جاؤں جائیں ہم بتائے تھے اور ایسا ہی کیا وہاں پہنچ گئے الج من اللہ الج رحمد اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بھیگ دے کر اللہ نے ثواب لے لو لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ جو کام میں کر رہا ہوں عمر سے آیا برداشت پہنچا اور یہ کاش ہے ہاتھ میں لیا لباس بات فخر پہنا اور بھیگ میں ان کا بچا رہا ہوں یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اللہ سے اگر مطلب اس کمرے تک پہنچ گئے وہاں جا کے سدا لگائی امام صاحب پہچان گئے بقی بخیت, تم یہاں کیسے اپنے مداح بیان کیا فرمایا میں اگر آگے ساری سے سن لوگے تمہارا قیام لمبا ہو جائے گا اور یہ جو گورنمنٹ کے اہلکار ہیں ان کو شک ہوگا تم آج ایک حدیث سن کے چلے جاؤ پھر دوبارہ آنا پھر کوئی اس سے بات سبارہ آنا اور ایک ایک حدیث سنو تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور تم کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے. یہ چلو گے حدیث تو مجھے اگر یہ جماعت نہ ہوتی اسلام مٹ چکا ہوتی اردو آرابی اپنے شاگردوں کے صحیفہ دکھایا دکھای کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ تلبل لہاظ صحیف مشید لہاظ صحیح شعیف سبھی نمبر اس صحیفے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ستر مرحلے پیدل سفر کیے ستر مرحلے پیدل سفر کی ایک مرحلہ ایک سو میل کا بھی ہو سکے ستر مرحلے پیدل سفر کی. فرماتے ہیں کہ لو کیے ارسط بعد لما رضیف الحدہ اگر یہ صحیفہ میں کسی نان بائی کو دوں کسی تندور والے کو دوں کہ میں بھوکا ہوں ایک روٹی دے دو اس صحیفے کے بدلے صحیفے کا سائز دیکھ کر مجھے اس کے بدلے ایک روٹی دینے کی تیار بنا لیکن میں نے اس کو پانے کے لیے ستر مرحلے پہلے سفر کیے یہ عہد الحدیث کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو محدثین کا قول عہد الحدیث اس کا نسدار محدثین ہے یہ عام ایرے حدیث نہیں بھئی کیوں نہیں یہ عام حدیث اسی مرحلے محدثین پر قائم ہے ان محدثین سے محبت کرنے والے ان کے آثار کے وہ ہیں اور جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کے منحج سے پیار کرتا ہے وہ انہی میں سے المر و محب ہے اگر یہ مان بھی نہیں کہ اس قور کا مثلاق صرف محدثین ہے تو ہم طالب علم ہم امت و حضل حدیث ان کے منحج سے محبت کرنے والے ہیں ان کی ذات سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی تو میرے دوست اور بھائی آخری بات ارض کر رہا تھا کہ ہم نے تمع ہونا چاہیے تمین کا معنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ اپنے افراد کے ساتھ اپنی مرحج کے ساتھ اپنی سیاست کے ساتھ اپنے حلوق کے ساتھ بالکل متمین الگ تھلگ ہماری دعوت ہماری تحریک خالص علمی تحریک ہے اور یہ دعوت بڑی دھیمی اور سنجیدہ ہے ایسی دعوت نہیں ہے کہ سڑکوں میں اچل اچھل کود ہو ایسی دعوت نہیں ہے امام بخاری ایسا کیا کرتے تھے سرف صالحین ایسا کیا کرتے تھے ان کی دعوت کا تمیز کیا ہے صحیح بخاری لکھی مقصود تو اسلح ہے صحیح بخاری میرے خیال میں کروڑہ افراد کی کا باعث بنی ہوگی یہ کام ہے یہ کام ہے لوگ اس کو کام نہیں سمجھتے لیکن کام یہی ہے دعوت اصلاح تذکیت تصفیہ نہیں حق کو پہنچانا حق کی اقامت کام گری و ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سندھ میں کیا کام ہو رہا ہے بیٹھے ہو تم لوگ میں عرض کیا کہ سندھ میں ہماری ایک ہزار مساجد ہیں پورے سندھ میں ایک ہزار مساجد کراچی کے علاوہ ان مساجد میں ہر ہفتے ایک ہزار جمعے کے خطبات ہوتے ہیں یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ رہا ہے پیغام پہنچ رہا ہے پھر ہم نے ہر مسجد کی جو انتظامیہ ہیں انہیں پابند کیا ہے کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشار